اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَضْبَحُوا بَقَارًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ من الْجَاهِرِينَ وہ قَالَ موسال قومی ہی اور جب موسا علامت و سلام نے اپنی قوم سے کہا انہ یا أَن باقارہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے پالو تو انہوں نے کہا اتداخیز نہ حضوا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے پالا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں غلامی کے دور میں بنی اسرائیل کے اندر بھی گاؤ پرستی گائے کی پوجا یہ راچ بس گئی تھی یہی وجہ تھی کہ جب موسا علیہ سلاط و اللہ رب العال کی مقرر کردہ میعاد کے مطابق چالیس راتوں کے لیے تورات لینے کوہ ٹور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے سے ایک بچڑا بنا لیا اس کی پوجا پرستش عبادت شروع کر دی تو گائے کا جو تقدس بنی اسرائیل کے دل میں پیدا ہو گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ گائے کو ذبح کریں گے اس پہ چھری چلائیں گے تو خود ہی گائے کا جو تقدس ہے وہ ان کے دماغ سے نکل جائے گا آج بھی جو ہندو لوگ ہیں وہ گائے کو بڑا مقدس جانور قرار دیتے ہیں گاؤ ماتا کہتے ہیں اسے اور اسے ذبح نہیں کرتے کھاتے نہیں بلکہ جو اس کو ذبح کرے تو پھر ہندوؤں کا جو بس چلے اس کے ساتھ ویسا کرتے ہیں تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرنا اس کے تقدس کو ختم کر دیتا ہے تو بنی اسرائیل کے دل و دماغ میں جو گائے کا ایک تقدس تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا بالو ات کا تو بنی اسرائیل کہنے لگے کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے اللہ سبحانہ ہوا کے حکم سے ہی موسا علیہ السلام نے انہیں گائے ربا کرنے کا کہا تھا تو یہ اس کو مذاق سمجھنے لگے تو انہوں نے فرمایا آکونا من الجاہلین میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذاق اڑانا ہنسی مذاق کرنا یہ جہلوں کا کام ہے سنجیدہ لوگوں کا اور سمجھدار لوگوں کا یہ کام نہیں پڑھے لکھے عقل دانش مند دانشمند لوگ وہ مذاق نہیں کرتے ہاں جو مزاح ہے وہ جائز اور درست ہے وہ تو شریعت نے جائز قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے اس نے کسی قسم کا کوئی جھوٹ کوئی بناوٹی بات نہیں ہوتی بلکہ حق سچ پر مبنی بات ہوتی ہے لیکن اس کو اذراہ تفنن ایسے الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے کہ ایک خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے اس کو مزاح بولتے ہیں مذاق اڑانا اور مزاح کرنا دونوں کے اندر فرق ہے حزب ہنسی مذاق کھیل تماشا بنا لینا یہ غلط ہے جس کا مذاق کیا جائے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے جبکہ مذاق میں جس کے ساتھ مذاق کیا جائے وہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے مثلا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہتی ہے کہ سواری کے لیے مجھے اونٹ چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا اعلیٰ دن آفا ہم تجھے سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دیں گے تو کہیں اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گی اس کو سنبھالوں گی کہ پر سواری کروں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی ہمیشہ بچہ ہی جنتی ہے وہی بچہ بڑا ہو کے بڑا اونٹ بنتا ہے ہوتا وہ بھی کسی اونٹنے کا بچہ ہی ہے یہ ہے مزاح اس کی شریعت نے اجازت دی ہے اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں بات سچی ہو درست ہو لیکن اس کے لیے الفاظ کچھ ایسے استعمال کیے جائیں کہ وہ پر لطف معاملہ بن جائے اور جو مذاق اڑانے والا مذاق کرنے والا کام ہے وہ جاہلوں کا ہے تو موس علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان من الجاہلین. میں جاہلوں میں سے بننے سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کار ہی وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمیں واضح کرے وہ گائے کیسی ہے اب چونکہ گائے کی محبت ان کے دل میں تھی تو یہ اس کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے وہ طرح طرح کے بہانے تراشنے لگے کہ کسی طرح سے یہ حکم ٹال جائے موسا علی سلاسلام نے ان کو حکم دیا تھا اب ان کی حکم دلی یہ کر نہیں سکتے تھے تو اس لیے ہلے بہانے تراشنے لگے کہتے ہیں ہمیں بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے کالا انا ہو یا کو انہا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا باقاراتن وہ ایک گائے ہے بقر بکارا یہ گائے اور بیل دونوں پر بولا جاتا ہے بقر کا لفظ گائے پر بھی اور بیل پر بھی نار مادہ دونوں پر تو جس کے آخر میں تا ہے باپارا کن یہ وحدت کی تا ہے یعنی ایک گائے تو اس سے نر بھی مراد ہو سکتا ہے بیل بھی اور مادہ گائے بھی مراد ہو سکتی ہے عام طور پر اس کا معنی گائے کرتے ہیں مادہ کا فرمایا وہ ایک گائے ہے لا فارد ولا والا بکر وہ نہ بوڑھی اور نہ ہی بالکل بچی نہیں نہیں جوان عوان اوسط عمر کی درمیانی عمر کی ہے بینا ظالی کا اس کے درمیان درمیانی یہ نہیں کہ بہت زیادہ بڑی بھی نہیں اور بالکل نو عمر بھی نہیں فف علومات مارو جو تم حکم دیے گئے ہو سو وہ کام کرو آلانا ربا کا یہ بے کے اللہ نا مالون نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو کس رنگ کی گائے دبا کرے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا گائے دبا کرو کوئی بھی گائے دبا کر دیتے حکم کی تعمیر ہو جاتی لیکن انہوں نے سوال پر سوال کرنا شروع کر دیے معاملہ ان کے لیے مشکل کرین ہوتا چلا گیا پالا انا ہوں یا پول انا باقارا تم تو موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انحا باقارا وہ ایک گائے ہے صف زرد رنگ کی فاق ان اس کا رنگ خوب گہرا ہے چمکدار ہے تصر الناظرین وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو یعنی کہ ایسا خوبصورت اور زرد رنگ چمکدار گہرا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے سے دل خوش ہو جائے اور زرد رنگ کی گائے یہ گاؤں پرستوں کے ہاں تقدس کے اعتبار سے بہت اعلی نسل کی ہے اس کی یہ زیادہ تقدیس،, تقدیس کرتے ہیں زیادہ تعظیم کرتے ہیں زر گرم کی گائے انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ماہیہ کہ وہ کس قسم کی گائے ہے یقیناً گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے مشتبہ ہو گئی ہے ان شا اللہ مختون اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم ضرور ہدایت پا لیں گے دو سوالوں کا جواب ملا تیسرا پھر کر دیا کہ شاید جان چھوٹ جائے لیکن اب کی بار انہوں نے ان اللہ کہہ دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے راہ ہدایت کو پالیں تو ان اللہ کہنے کی برکت سے وہ مزید سوالوں سے بچ گئے اور مزید فنشن سے بچ گئے ان یقول انا باقارہ سن موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالی فرماتا ہے انہا باقارہ وہ ایک گائے ہے لا زلول الطیر الرزا وہ محنت کرنے والی متی شدہ نہیں ہے کہ تسیر الارضہ وہ زمین کو پھاڑتی ہو زمین کو پھاڑنے والی یعنی زمین میں ہل چلانے کے لیے جوتی گئی نہ ہو ولاقت کی لہر اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے راہٹ پر اس کو جوتا گیا ہو مسلامہ سن صحیح ہے لاش یا تاسی اس میں کوئی داغ دھبا نہیں یعنی مکمل زرد ہے درمیان میں اور کوئی رنگ نہیں جیتا بل حق یہ جب بات سن لی اس بات کا جواب بھی آ اب کوئی سوال ان کا باقی نہیں بچا تو کہتے ہیں الآنا جیتا بل <بِالْحَفر> اب تو صحیح بات لے کے آیا ہے اب ہمیں سمجھ آ ہے کہ کس طرح کی گائے دبا کرنی ہے پا <فَرَبَحُوحَا> بابا پھر انہوں نے اس گائے کو دبا کیا وَمَا قَادُوا <يَفْعَلُون> اور وہ کرنے والے نہ تھے نیت نہیں تھی ان کی کرنے کی لیکن جب ان کو ان کے ہر سوال کا جواب مل گیا پھر بلا انہوں نے وہ گائے لی اور گائے ضبا کر دی تو گاؤ پرستی گائے کی پرستش کا جو ایک نظریہ اور ایک زنگ ان کے دلوں پر تھا اس کو زائل کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے انہیں گائے ضبع کرنے کا حکم دیا اور پھر ان آیات میں اور اس واقعہ میں کثرت سوال کی مذمت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بلا وجہ زیادہ سوالات کرنا یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کار ہال کیلا و کیلو کال اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کثرت سوال یہ بھی تمہارے لیے ناپسند ہے زیادہ سوالات کرنا بے فائدہ یہ شریعت میں مزمت شدہ امر ہے نا پسندیدہ کام ہے مثال کے طور پہ لوگ پوچھتے ہیں موسا علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا اچھا موسا علیہ السلام کی والدہ کا نام اگر پتہ چل جائے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا اس کا تعلق نہ احتساج عقیدے کے ساتھ نہ عمل کے ساتھ اس طرح کے سوالات جن کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ایسے سوال کرنا بلا فائدہ وہ شریعت میں منع ہے لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں موسا علیہ سلاق و کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ جی ان کے والد کا کیا نام تھا جو بھی تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کوئی سروپار نہیں ہمارے عقیدے اور عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تو بہرحال کثرت سوال ایک ہے کہ سوال کرنا معاملے کو سمجھنے کے لیے دیر میں فہم حاصل کرنے کے لیے یہ ممدو ہے بلکہ اس کی شریعت نے ترغیب دی ہے فس الحل ذکر انکن تم لات اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو سوال کر لو جس کو پتا ہے اسے پوچھو لیکن وہ پوچھنے والی کوئی بات ہونی چاہیے خواہ مخواہ کا سوال نہ ہو سوال برائے سوال نہ ہو قتلتم اور جب تم نے, ایک جان کو قتل کیا، پھر تم نے اس میں جھبڑا کیا اور جو تم چھپاتے تھے، اللہ تعالی اس کو ظاہر کرنے والا ہے ایک تو گائے کو ضمع کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا اس کے بعد پھر یہ ایک اور واقعہ رونما ہو گیا کہ ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اس کی وراثت لینے کے لیے اس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے اللہ سکھایا نہ ہوا تھا اعلیٰ نے فرمایا کہ جو گائے سبا کیا اس کا ایک ٹکڑا اس کو مارو گائے سبھا کرنے کی ایک اور حکمت اور فائدہ وہ بھی سامنے ظاہر ہو گیا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے واحد قطل تم نقسن جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تم پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا جھگڑنے لگے اس کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے نکالنے والا ہے ماں اس چیز کو کل تم تخت مون جس کو تم چھپاتے تھے ہم نے کہا تم مردے کو اس گائے کا ایک مارو الْمَوْتَ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو سمجھو یہ اس صورت میں پہلا واقعہ ہے مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں اکیلے آدمی کو اس کے علاوہ اور بھی مختلف واقعات سورہ باقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے من وہ جو ستر آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی اور اسی طرح وہ الم طار دینا خارا المع ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ مر گئے اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا اسی طرح وہ آدمی جو ویران اجڑی ہوئی بستی پر سے گزرا اللہ نے سو سال مرنے کے بعد اس کو زندہ کیا اس کے گدے کو اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ تار زندہ کر کے دکھایا پھر اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے چار پرندوں کو دبا کر کے پہاڑ پر انہوں نے رکھا اور بلایا وہ چلتے ہوئے آ گیا زندہ ہو کے تو یہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ وہ دکھاتا ہے تو یہ سارا کچھ ہوا گائے کو ضبح کیا گیا مردے کو اس کی بوتی گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا وہ زندہ ہوا اس نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا یہ سارے معاملات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا ایمان اور یقین اللہ رب العزت پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا لیکن ان کا معاملہ بالکل برعکس اور الٹ ہو گیا سما کا قُلُوبُكُمْ ادو بَعْدِ نمبا ڈی زالی کا سہیا کل پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے فہیا کل ہی تو وہ پتھروں کی طرح سخت تھے او اشدو کسبا سن یا سختی میں ان سے بھی بڑ گئے او کا معنی یہاں پہ بل ہے پتھروں کی طرح دل سخت ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو پتھر بھی گرم ہو جاتے ہیں لیکن دل جب ان کے اندر سختی آ جائے تو یہ پتھروں سے بھی بھر جاتے ہیں وہ ان منل اجارہ کی لما کا منہ انہار اور یقیناً پتھروں میں سے البتہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے دریا فوٹ پڑتے ہیں پتھروں سے پانی جاری ہوتا ہے دریا نکل پڑتے ہیں وہ ان مینہ لما یہ سب کا منہ الما ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یش پاقو پھٹ جاتے ہیں پن سے پانی رسنے لگتا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گر جاتے ہیں سلائیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ سارا کام ہوتا ہے بنی خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے وہ گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے پہاڑ پہاڑوں میں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں یہ سارا کچھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پتھروں کے ساتھ ہوتا ہے پہاڑوں کے ساتھ لیکن دل وہ اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ سبحانہ نہ ہوا تعالی کا کوئی ڈر اور خوف ان کے اندر باقی نہ رہا تو اللہ بھی غافیل عملہ سے اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر بھلا اللہ سے کیسے ڈر سکتا ہے وہ تو بے جان ہے تو بے جان ہونے کے باوجود وہ اللہ سبحانہ خیال ہوا تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر واضح الفاظ میں بیان کیا ہمارا اس پر یقین ہے اعتقاد اور ایمان ہے کہ پتھر بھی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے جر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے دریا اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں یہ سارا کچھ اللہ کے خوف کی وجہ سے اور صرف یہی نہیں اور بھی بیشتر مقامات پر اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالی نے جمادات و حیوانات کی کسبی کا اور اللہ سے ڈرنے کا اللہ کے آگے سجدہ ریل ہونے کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تفیہ وہ ضلع یمی و, و ان کے جو سائے ہیں وہ دائیں جانب بائیں جانب آگے کو بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سیدا کرتے ہوئے یعنی ہر چیز کا سایہ اللہ رب العالمین کے آگے سیدا ریز ہوتا ہے اسی طرح سورج اور چاند ستارے جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہیں سب اللہ سبحانہ ہوا تو کے آگے سیدا ہوتے تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے کل ان کا دلیم فلا سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ لا لاتس کا ہوں تصویر ہے ہمیں پتا نہیں چلتا یہ الگ بات ہے تو جمع جاتو حیوانات سبھی اللہ سبحانہ آنا ہوا کا خوف رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالی کی حمد اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اللہ کے حضور سجدار ریز ہوتے ہیں ہاں انسانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں یعنی انسانوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے جنوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق اللہ کے آگے جھکتی اَفَا <لَكُم> کیا تم یہ سما رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے ایمان لے آئیں گے وَقَدْ كَانَ فَرِيكُم <اللَّهِ> حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی کلام کو سنتا ہے تم میو ہر جما کلو ہوں پھر وہ اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں وہ ہم یا جبکہ وہ جانتے ہیں. یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ صنع تا نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے کہ تم یہ تو کرو کہ یہودی ایمان لے آئیں گے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کی کلام یعنی کہ تورات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر اس کے اندر تحریف کرتے ہیں اس تحریف سے لفظی تحریف اور معنوی تحریف دونوں مرا ایک تو وہ آیات کو بدل ڈالتے تھے جس طرح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تورات میں سے جتنی آیات کی ساری ادب کی جا چکی ہے دوسرا وہ یہ کام کرتے تھے کہ آیات کتاب میں موجود رہتی اس کا معنی اس کا مفہوم اور تشریح وہ تبدیل کر دیتے غلط تفسیر غلط تعویل کرتے وہ ہم یعلمون جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرتے تھے لا علمی میں نہیں وَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا <آمَنَّا> جب اہل ایمان سے ان کی ملاقات ہوتی تو کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ ہوتے کالو تو کہتے آج بِمَا ہوں اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ کیا تم ان کو وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول لی ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں قیامت کے دن جھگڑا کریں عقل نہیں رکھتے اب جب یہ اہل ایمان کو ملتے مسلمانوں کے ساتھ یہودی اندر کھاتے کافری پکے پکے یہودی ظاہر اپنے آپ کو مومن کیا ہوا انہوں نے مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے مسلمانوں سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم بھی ایمان والے ہیں اور پھر باتوں ہی باتوں میں اہل اسلام کے سامنے وہ عوامر اللہ رب العالمین کے وہ احکامات بھی ذکر کر بیٹھتے جو اللہ نے تورات میں نازل کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے بارے میں ان پر ایمان لانے کے بارے اب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور ان پر ایمان لانے کا حکم صرف اہل کتاب یہودیوں کو معلوم تھا مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا خصوصا مہاجرین اس سے بالکل نہ آشنا تھے اب یہ یہودی انہوں نے اسلام ظاہر کیا ہوتا مناسب تو یہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو باتوں باتوں میں سچ بھی ان کی زبانی نکل جاتا اور پھر جب یہ یہودی آپس میں اکٹھے ہو کے مل کے بیٹھتے تو کہتے تمہارا جواب ٹھیک ہے وہ باتیں جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں تم وہ باتیں اہل ایمان کو بتاتے جا رہے ہو تو کل قیامت کے دن یہ لوگ جن کو تم اپنی زبانی بیان کر رہے ہو یہی لوگ کل قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت اور دلیل باندھ کے اللہ کے عدالت میں کھڑے ہوں گے کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے ایمان نہیں لایا تو سونا ہوں با فات علیکم جب وہ آپس میں اکٹھے ہوتے خلوت ان کی آپس میں ہوتی یہودیوں کی تو کہتے کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تمہارے یہ باتیں ان کو بتانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے کہ یہ تو ہمیں بتاتے تھے کہ تو رات پیش نبی پر ایمان لانے کا حکم ہے اور خود ایمان والے بھی ہوئے تو تمہارے خلاف کیس بڑا مضبوط ہو جائے گا اف اللہ کیا تو بکل نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او اللہ یا علما یا علما یو فرون کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہ ظاہر کرتے اور چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو سارا ہی پتہ ہے اہل ایمان کو چاہے بتائیں چاہے نہ بتائیں اللہ کو تو پہلے علم ہے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی اور ڈھکی ہوئی نہیں ہے وَمِنْهُمْ ہم امی یونہ یہ ہے اہل کتاب کا وہ گروہ جو علماء ہیں جانتے ہیں تورات کا علم رکھتے ہیں وَمِنْهُمْ ہُ لَا يَعْلَمُونَ لا إِلَّا ومانی <أَمَانِيَّة> ان میں سے کچھ امی ہیں ان پڑھ وہ کتاب کو نہیں جانتے اللہ امانیہ مگر وَإِنْ هُمْ إِلَّا اللہ اور وہ تو صرف محض گمان ہی کرتے ہیں یعنی وہ جاہل لوگ ہیں ان کے عقیدے میں بس یہ ہے کہ بس ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے وہ شفات کر لیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں نہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں یہ اس طرح کے لوگ ظاہر جو لوگ تھے وہ دعویٰ کرتے لنت مسنو اللہ محدودہ ہمیں آگ چند دن ہی, نہیں ہی چھوے گی اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اللہ ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے جہنم میں بھیجے گا ہی نہیں اگر بھیجا بھی تو چند دن رہ کے نکل آئیں گے یہ ان لوگوں کے اعتقادات تھے منہم امی ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں لا الب الا امانیہ وہ کتاب کو صرف امانی خواہشات اور آردن کی حقیقی پہچانتے ہیں اس کے علاوہ کتاب میں کیا ان کو کچھ علم و خبر نہیں یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب کے صرف ظاہری عبارت اور الفاظ کو جانتے ہیں اس کے معنی اور مخہوم کے بارے میں ان کو ادراک اور علم نہیں جیسے آج کل ہمارے ہاں حفاظ حفظ کر لیتے ہیں سارا قرآن مجید پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کیا احکامات ہیں اس کا مخہوم کیا ہے اس کا علم نہیں ہوتا یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے تو یہ حالت ہے یہودیوں کے دوسرے گروہ کی جو جاہل ہیں پہلی حالت تھی ان لوگوں کی جو عالم ہیں کتاب کے حکام کو جانتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں اور جو کتاب کے حکام کو نہیں جانتے ان کو صرف چاند سنی سنائی باتوں کا پتہ ہے جیسے انہوں نے سن لیا ویسے کہہ دیا اور کچھ وہ کتاب کے بارے میں تورات کے بارے میں نہیں جانتے وہ بس اپنی آردؤں پر ہی جی رہے ہیں اسی پر زندگی گزار رہے ہیں تو ان دونوں قسم کے گروہوں کی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جو مذمت کی ہے تو اس میں ہمارے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے ایک تو یہ کہ قرآن مجید فرقان امید اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں کم از کم اس کے احکامات کا علم حاصل ہو سارا ترجمہ بندہ قرآن کا زبانی نہ یاد کرے لیکن کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کیا ہے احکام کیا کیا ہیں قرآن میں کم از کم اتنا علم ہوتا ہے اور پھر جو احکام اللہ تعالی نے دیے ہیں ان کو جاننے کے بعد مضبوطی کے ساتھ بندہ ان پر عمل پیرا ہو عمل بھی کرے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ لوگوں کو بتانے کی اب تک اور باتیں کرنے کی اب تک نہیں عمل بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے وماں توفیقی اللہ بلّہ اہل کی توقع تو ویلے